آپ نے فرمایا توحید کے چار مرتبے ہیں چار مرتبے ہیں حاصر وجوب وجود حسر وجود وجوب وجود اللہ تعالیٰ میں ٹھیک حاصر خل کے ارش و سماوات وارد اور باقی جواہر یہ بھی حاصر تصویر سماوات والا اور حسرے استحقاق بعد کلم ہے لیکن یہ اتراض ہونا ہے جی یہ تابیر جی جی مراتب قرار دیتے ہیں جی جی یہ تو ظاہر معلوم گا کہ ہر مرتبہ پایا جائے جی تو جی جی جی پائی جائے حالانکہ جی جی چار باری بالکل بالکل تو اولا تبھی روی ہوئی آپ جی دی دی بلکل, بلکل. نزل دا تسلیم کا مطلب ہوں بھائی مخالف کا دعوی نا؟ وہ تسلیم کر کے ناقض کیتا جائے لگے جی جی ہوں جی وہ آدھے بھی حدیث جہریاں وہ سکول ہیں ठीड़ी. نشا نے جی مان لیا ٹھیک کیا ایسے سرکار دا خود اپنا علم داخل کو نقل کر دقس کر لگی لگی تنزل اترنا ہے نا جی اترنا یعنی ترقی یہ <سؤال> ترقی, <سؤال> <رہے سؤال> ترقی جب <جوابے> <سؤال> کہ خاص نہیں جس تسلیم کرا دے پھر اعلیٰ ہو جائے گا تسلیم ہو جائے گا لگام ڈی کرنا لگام اور اسی سبیل تسلیم یعنی اگلے لگام ٹھلی کر دینا جدھر مرضی نو کابو کر لگا ٹھیک ٹھیک ریل کے خلاف میں تقریر کرانا جی میں محترما موترما موترما میں مترا جانی لوگ بندے بھی محترما مترما عربی چ تسلیم داول خصمی اللہ وجہ بتلان ٹھیک ہے اچھا تسلیم داولمی اتن ارخاء العنان اللہ سبیل تسلیم اور چیز سبنس استفام مقدر ہے اور لہجے چھوٹے استفام کیا ہاضار ربی جی انکار آئے دوسرا انداز دوسر فرمان ہل نو خوش کر لا یہ آخر چلو ٹھیک ہے جی آ گیا جسے وہ ڈبیا ہوں کدھر گیا خدا کیا کیا؟ ممکن ایم ایم امام ابو الحسن اشاری جی جی جی رحما ہندا جی جی آپ نے اور متقل نے اتوں ہی کٹیا ہے جی جی, رحمہ اللہ جی, جی, جی خدوس جڑا ہے جی جی جی مخلوق مخلوق بالکل ٹھیک ٹھیک خالق اس بات فرمایا بلا العافلین جو فرمایا جانا جی جی جی اتنا تعمیر احتراج کیا فول خدوس ہے نا جی جی او, او لازم ہے جی اچھا فول نو او لازم ہاں اچھا اچھا اچھا. او فول تو بھی او جامع تگئی جی لازم او ہے نا جی جی جی جی بالکل جیت جرور ہونا فو ٹھیک ٹھیک ٹھیک ختم ہو گیا تخجیر حدوث کو فل لازم ہے حدوث کو فو لازم تخیر حدوث ملزوم نے جیسے ملزوم ہوگا لازم ضرور ضرور یہ اور دور ہے؟ دور بلکہ لازم ہے ہاں جی بالکل بالکل بالکل وہ غائب ہوئی شروع ہو سنا۔ ممکن کہ, کہ صوب ایسا صوب صوب گناہ بھی نہیں ہو سکتا گنا نہیں ہو سکتا جی جی گنا ہوں شریعت برود تو بعد جی جی بالکل مخالفت کی شرحر آئی نہیں خود دعوی کر رہے ہو جسل شرح بالکل نہیں ممکن ہی نہیں گناہ گنا نبی نبی ریا غیر نبی تو ممکن نہیں بات ہو رہی ہوں بعد شرح تو یہ حاضر ابھی شرعی نزول تو بعد کیا ہے نا ہم نے فرمایا ہے کہ پہلے نہیں ہے تو پہلا مناظرہ پہلا ہے اور نبی دے کو اعلان نبوت تو پہلے بھی معذ اللہ ویسے ویسے عرض کر رہے کوئی اعتراض کرتے شرک ورگی تے وہ حال ہے نہ شرک ہاں نبوت اعلان نبوت پہلے بھی تے کول محال ہے نبی کول کتنا ہوتا ہے جگہ نہ سی وہیں وچ ہی پا کے نبی ہے البتہ اگر اسی جوابی دیئے کہ کوئی اطلاع کو کو بھی آه. شرک محال ہے کسا کہہ کہ سے اچھا لانتن کی جائے گی ملاقات نہیں آکھنا آپ کو یقین آپ کی دل کچن چاہتے تعالیٰ مطلب یقین ہاں قدرت دیکھنا چاہتے ہیں دل پہ تو والی اندر مراتب جی جی سمجھ لگ جی جی بار فال کلوب کے راہ جی اگلے دکھا آپ دیکھنا تھوڑا مطلب چاہتا جو آپ کو یقیناً جو سوال کرے مطلب یہ نہیں خبر ہو مطلب یہاں مسل اگلے ہوں اگر نہ پوچھنا وا لیکن ہے کہ وہاں پیدا تھے پتا نہیں مان نہ رکھتے وہاں کرنے دا تاکہ وہاں پیدا نہ ہو وہ تخیل تا مراد تخیل احساس اور وہم مراد لینا میں بل فیل ہو سی دباہ میں وہم واہم کرنا ہے ایک کا ازالا مطلب ہو گیا اجالا کرنا ای, ای, ای, ای. ای کرنے کا ازارہ یہ مطلب آم پیدا ہی نہ ہونا یہ پوچھ لو مولی کواہم کا ازالہ کرنا واہم کا ازالہ کرنا کی فرق ہے